اعوذ باللہ سنجلنی من الشیطانی جو نسل اللہ الرحمن الرحیم سبحانکہ لا علم لنا اللہ معلومتنا انکہ انتر علی مبکی رب شرالی صدری ویسر لی امری واہل لکھتا من لسانی اکتہو قولی رب زدنی علم یا ادھر سے آئے جی. تم بھی مو میں نی لکھے آپ مسلمانوں کو جب ظاہری شکست ہو گئی عام ضعیف مسلمان تھے ان کے اندر بھی مختلف خیالات آنے لگے کہ اب کیا بنے گا اور منافق لوگ جو تھے وہ بھی تو وہاں تھے نا مدینہ میں تھے بہت مدینہ ساتھ ساتھ ہیں وہ بھی ان کو ورغلانے لگے منافق بساوت پیدا کرنے لگے بیا ببو سخیان کے ساتھ سلا کر لو اپنے پرانے دین کی طرح واپس لا لوٹاؤ آپ سے خوش نہیں بن سکتا تمہارا اس قسم کے غلط خیالات پیدا کرنے میں جو مناسب اللہ تعالی نے مومنین کو تنظیم فرمائی کہ کے منافقین کا کہا نہیں مانا اگر کہا مانا تم نے تو تمہیں واپس لوٹا دیں گے پوپر کی طرف باقی تمہارا کار ساز مولا اللہ ہے یہ عارضی شکا صحیح ہے تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے آئی ہے ورنہ اللہ کا وعدہ تو سچا تھا تمہیں نسرت مل گئی تھی پہلے مل گئی تھی یا نہیں مسلمان ختیاب ہو گئے اب حضرت نے جن آدمی کو مورچے پہ مقرر کیا تھا پچاس آدمی کو ان میں سے اکثر نیچے اتارا ہے صرف بار آ رہا ہے جی تو غلطی تو انہوں نے اپنی تھی اپنی غلطی کی وجہ سے بارہ ان کو یہ تکلیف ہوئی مشقت ہوئی اور اس موقع پہ اپنا ابو سفیان نے چند باتیں کی تھی زوردار سے سمجھے کہنے لگا یہ بتاؤ عمر زندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جواب نہ دو پھر کہنے لگا ابو بکر زندہ ہے حضور نے صاحبہ کو فرما جواب نہ دو پھر کہنے لگا محمد زندہ ہے حضرت نہ جواب نہ دو ابو سفیان کہنے لگا بس یہ مر گئے کہ ابو سفیان نے ایک اور نعرہ لگا کہ للل عرض بھلا عزال ہمارا تمہارا عزا ہے تمہارا عزا نہیں ہے عزلہ بت تھا ان کا نہیں تھا کہ جیسے آج کل وتھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیروں والے ہیں تم بے پیر ہمیں کہتے ہیں ہم پیروں والے ہیں تم بے پیر اور اس بھی یہی کہا للل ازا بھلا ازال حضرت نے فرمایا اب جواب دو اس کو کہ اللہ مولانا بلا مولانا پر. پھر اس نے کہا اولو ہوبل ہو بل تھا نا جس کی وہ پوجا کرتے تھے کہ اے ہو بلند ہو بلندا حضرت نے فرمایا اس کو جواب دو اللہ اعلیٰ و اجل اولا ہوبل نہیں اللہ اعلی اللہ, اللہ ہی بلند دیکھو جی تم بھی ہے مومنی اے ایمان والو اگر کہا مانا تم نے ان لوگوں کا جو کافر ہیں اس کے نیچے ہی کفار و منافقین دونوں منافق بھی تو کافر تھے کفار و منافقین یاردو کمبلا آب یہ سمرا ہے نتیجہ اتار اگر تم نے ان کا کہا مانا تو اس اقاد کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوٹا دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں پہ یعنی واپس کفر کی طرف کر دیں گے بس پھرو گے تم تباہ ہونے والے بل اللہ مولا ان کے ساتھ یاری نہ لگاؤ کا کرو منافین کے ساتھ بلکہ اللہ ہی تمہارا دوست ہے اور کارساز ہے تو اللہ مولا تم آ نہیں واہ وہ خیر الناصرین اور وہ بہترین ہے مددگاروں کا سال کی فی قلوب بل لذین جب یہ بتایا نا کہ اللہ تمہارا مولا ہے اور خیر الناصرین ہے تب نمونہ نسرہ لکھو اللہ تعالی خیر اللہ فرین ہے تو نمونہ نسرہ نمونہ نسرت یہ تھا کہ اللہ تعالی نے کافروں کے دل میں روب ڈال دیا حالانکہ مسلمان شکست آ گئے ستار آدمی ان کے شہید ہو گئے اس کے باوجود بھی اللہ نے کافروں کے دل میں کیا ڈال دیا روب یہ ڈالا کہ کافر مجبور ہو گئے اب اس نے اعلان کی آر رہی لڑ رہی بارجین کو شکایت دے دی ہے جاؤ مکہ کے چلے اور جاتے ہوئے کہنے لگا محمد صلی اللہ تیرا ہمارا وعدہ ہے آئندہ سال بدر کے مقام پہ پھر لڑیں گے اب راستے میں جا کے اس کو خیال ہو ہو ہو یہ تو بڑی غلطی کی ہم نے وہ چکنا چور تھے مسلمان ستر آدمی ان کے شہید ہو گئے ان کا تو استحصال کرنا تھا استثال کا مطلب بالکل خاتمہ ان کو مار دیتے خاتمے یہ کیا کیا ہم نے واپس آ گئے تو دیکھو اللہ نے رو بٹھلایا نہیں واپس جب چلے گئے تو اللہ نے رو بٹھلایا نا پھر آگے آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاق بھی کیا ان کے پیچھے بھی گئے تو آپ دیکھو پہلے بھی آر سی فرق بعد میں بھی آپ نے ان کو بتایا درمیان میں ایک دیکھ دیکھو ابھی ڈالتے ہیں سا کی کا کیا معنی ڈالیں گے نہیں ابھی ڈالتے ہیں کافروں کے دلوں کے اندر روپ کو بس سبب اس کے شریف ہے انہوں نے ساتھ اللہ کے وہ معبود کہ نئی نازل کیا اللہ نے ساتھ اس کے کوئی دلیل صاحب آپ ڈاکٹر صاحب نہیں آئے چل ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نہیں آ سکے بھائی ہم بشرک لوگ جو محبود بناتے ہیں بدھوں کی پوجا کرتے ہیں شمس و کمر کی پوجا کرتے ہیں اللہ نے کوئی دلیل دی ہے کہ معبود ہیں یہ تو سب خدا کے بندے ہیں اللہ کی مخلوق ہے جی بس اب اب اس کے کہ شریک ٹھرائے انہوں نے ساتھ اللہ کے ان معبودوں کو کہ لمبی نزل بھی سلطانہ نہیں نازل کی اللہ نے ساتھ اس کے کوئی دلیل ماں باپ نار ٹھکانا ان کا نار ہے اور برا ہے ٹھکانا ظالمین کا یہ بات سمجھ آ گئی یا نہیں اچھا جی اب آگے ہے ازالہ شبو والا کا سادہ کا کم اللہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا تھا اپنے محبوب سے کہ میں آپ کو کیا کروں گا جی پتہ یاد کروں گا کیا کروں گا پتہ کہاں گی کہ شبھ ہوتا تھا تو اللہ تعالی نے شبھ دور فرما دیا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا کر دیا تھا نہیں پہلے پتہ کن کوئی مسلمانوں کو ہو گئی وہ بھاگنے لگے ان کی عورتیں بھاگنے لگی تو ان کی اپنی غلطی سے پھر عارضی شکاست ہو گئی تو اللہ کا وعدہ پورا ہوا ہے نہ ہوا یہ ادارہ شبہ ہے اور البتہ کی سچا کر دکھایا تم کو اللہ نے اپنا وعدہ کا حس بی جب کے کاٹتے تھے تم ان کو اللہ حکم سے یہ حصہ یہ حصوں کا باپ ہے اس کا من کاٹنا وہ تلوار کے ساتھ کاٹنا جب کاٹتے تھے تم ان کو ساتھ حکم اللہ اذا سےباب مغلوب مغلوبیت پھر مغلوب جو ہوئے اس کے اسباب استادہ فصل تم کے نیچے کا لکھنا ہے اسباب مغلوبیت فشل تم نمبر ایک تنازع نمبر دو اص نمبر کتنی جی تین دیکھ, دیکھ لیا نمبر یہاں تک کہ جب کمزور ہو گئے تم اور جھگڑا کیا تم نے بیج حکم رسول کے حضور کے حکم میں جھگڑے یا نہیں اور یہ پچاس آدمی تھے مورچے پہ بعض کہنے لگے ادھر رہے بعض کہنے لگے چلیں مال غنیمت مت جھگڑا کیا تم نے حکم رسول میں اور بے فرمانی کی تم نے یہ نمبر تین آئے بعض اس کے کہ دکھایا اللہ نے تم کو وہ غلبہ جس کو تم پسند کرتے تھے یہ ماں کے نیچے کا لکھنا ہے غلبہ لکھو ما تو ہی بون دکھایا تم کو وہ غلبہ جس کو تم پسند کرتے تھے وہ جھگڑنے والے جو تھے نا بعض ان میں دنیا کا ارادہ کرتے تھے کس کا مال ہے غریمت جونا نہ کہنا صرف دنیا کا ارادہ کرتے آخرت کا ارادہ تو تھا صحابہ میں آخرت کا ارادہ تھا نہیں تھا بعض تم میں سے دنیا کا ارادہ کرتے تھے آخرت کے ساتھ لیکن بعض ایسے تھے جو صرف آخرت کا ارادہ کرتے تھے وہ کہتے چھوڑو یا دنیا کو مال غنیمت مل جائے گا حضور کے فرمان پر رہ جائیں منکم کم بعض تمہیں سے وہ تھے جو ارادہ کرتے دنیا کا آخرا کبھی تھا اور بعض تمہیں سے وہ جو ارادہ کرتے صرف آخرت کا سما سارا کام تم نے پکا اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو تمہاری جب غلطی ہو گئی تو اللہ تعالی نے تم کو ان سے پھیر دیا تم کون سے پھیر دیا کیسے تم ان کے پیچھے بھاگے جا رہے تھے اب وہ تمہارے پیچھے بھاگنے لے جا پھر پھیر دیا تم کو ان سے سار شکاست کے لب کا لیا کم کا آزمائے تکلیف کے اندر کڑا کھوٹا آزمایا جاتا ہے یا نہیں والدم آپ یہ تسلی بھی دے دی ٹھیک ہے انسان غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ غلطی تم سے کیا کر دی معاف کر دی بھئی لام تحقید کے لیے ہے یا نہیں قد کس کے لیے ہے تحقیق کے لیے اور ماضی جو ہے یہ بھی طاقتوں میں جلالت کرتی ہے تو تین تاقیدوں کے ساتھ اللہ نے صحابہ کی غلطی معاف کر دی اب کوئی صحابہ کے کو اوپر انگلی کھڑی کر سکتا ہے تانا دے سکتا ہے اللہ تو معافی کا اعلان کر رہے ہیں ول حد حضر اور اللہ تعالی صاحب فضل کے ہیں اوپر مومنین کے ہیں تو سید و تتیمۂ مقبر ہے قسہ مغلوبیت تتیما قصاء مغلوبیت اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ تمہاری حالت میرے سامنے تھی کہ جب تمہیں شکاست ہوئی نا تو تم پہاڑیوں کے اوپر چیلوں کے اوپر چڑھے بھاگے جا رہے تھے اور حضرت تمہیں بلا رہے تھے عباد اللہ اللہ کے بندے میری طرح طرف آئے اس تو سیدون جب کہ چڑھے جا رہے تھے تم کس کے اوپر پہاڑیوں پہ کیلوں پہ اور نہ مڑ کے دیکھتے تھے اوپر کسی ایک کے اور اللہ کا رسول بلاتا تھا تم کو پیچھے سے الیہ عباد اللہ پاسا بکم غمم بغم پس بدلا دیا اللہ نے تم کو غم کا اوپر غم کے بدلا دیا تم کو اللہ نے غم کا اوپر غم کے غم کے اوپر غم آ گیا ایک غم تو یہ تھا کہ پہلے پتا ہو رہی تھی پتہ کے بدلے اب کیا ہو گئی شکا ہو گئی ایک غم تو یہ دوسرا مال غنیمت سمیر رہے تھے وہ بھی چلا گیا یہ بھی غم ہے تیسرا یہ کہ سکر صاحبہ کیا شہید ہو گئے یہ بھی غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا غم غم کے اوپر غم دے دیا اللہ تعالی نے یہ غم کے اوپر غم کیوں دیا حکمت غم لے کہ غم پہلے میں آپ کو سمجھا دوں یہ حکمت بھی ہمارے ہاں پاکستان کے اندر تکلیفیں آپ تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا لیکن پہلے اتنی تکلیفیں نہیں ہوتی تھی تو پھر کوئی آدمی ہمارا مرتا نا تو اس کے اوپر لوگ بڑا غم کرتے اب بھی پنجاب میں تو ایسے حال ہے کہ چھوٹا بچہ مر جائے نا اتنی روتے ہیں پیٹتے ہیں سینہ کو بھی کرتے ہیں تین تین چار چار دن ایسے چیختے رہتے ہیں بھاڑیں فریادیں کرتے ہیں لیکن افغانستان میں یہ چیز ہوتی ہے کوئی شہید ہو جائے مبارک دیتے ہیں ایک دوسرے کو, کو کوئی فوت ہو جائے بالکل نہیں روتے خاموشی سے صبر کرتے ہیں وجہ اس کی کیا ہے ان غریبوں کے اوپر تکلیفیں ہیں بہت اور جہاں بار بار تکلیفیں ہیں آدمی کو صبر کی عادت ہو جاتی ہے हो ہو, ہو جاتی ہے نہیں بار بار تکلیف آنے سے انسان تکلیف کو سہتا ہے عادت بن جاتی ہے تکلیف برداشت کرنے کی صبر کی عادت بن جاتی ہے جیسے کسی شاعر نے کہا مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئی بار بار تکلیف برداشت کرتے کرتے اب تکلیف بھی مجھے کیا معلوم ہوتی ہے یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا غم پہ غم دیا غم پہ غم دیا تاکہ تم آدھی بن جاؤ مشقت برداشت کرنے کے پھر اگر کوئی چیز تم سے رہ جائے جیسے مال غنی رہ گیا تھا نا تو اس پہ بھی غم نہ کرو اور کوئی تکلیف پہنچے کوئی بندہ شہید ہو جائے تو اس پہ بھی چیخ اور فریاد نہ کرو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اے غم کا عادی بنانا تھا نا یہ دیکھ لکھ کہ غم نیچے لے کھلو حکمت غم بس بدلا دیا اللہ نے تم کو غم کا اوپر غم کے یا پا کا مانا اللہ کرو بدلا دیا اللہ نے تم کو غم کا اوپر غم کے تا کہ نہ غم ہو اوپر اس چیز کے جو پود ہو جائے تم سے کیا پود ہو گئی تھی مال غنیمت اور فتح بلا ما صابق اور نہ اس چیز پہ غم کرو جو پہنچے تم کو کیا پہنچی تھی شکاست شہادت و بلّہ خبر ایک معنی تو یہ ہے لیکن میں ایک دوسرے معنی کو بڑا پسند کرتا ہوں کس معنی کو میں پسند کرتا ہوں سنیے مجھ سے ایک آدمی سفر پہ ہے اور اس کے بعد ٹیلی فون آتا ہے کہ تیرا بیٹا بیمار ہے تو پریشان ہوگا نہیں بیمار ہے اچھا پھر ایک دن کے بعد ٹیلی فون آتا ہے کہ تیرا بیٹا مر گیا ہے اب تم بتاؤ کہ اس کو بیٹے کے مرنے کا غم ہوگا یا بیماری کا غم ہوگا مرنے کا اب بیماری کا غم ہوگا سارا غم مرنے کا ہوگا کیونکہ مرنے کا غم زیادہ ہے بیماری سے اچھا جی پھر تیسرے دن ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ تیرا بیٹا مرا نہیں بیمار تو ہے لیکن مرا نہیں تو اب خوشی منائے گا یا غم زدہ ہوگا حالانکہ بیٹا تو بیمار ہے پہلے بیماری کی خبر رہی تو غم ہوا تھا ہاں؟ حالانکہ اب بھی, بھی خبر آ رہی ہے کہ بیمار ہے لیکن وہ بڑی مصیبت سے بچ گیا نا موت سے تو اس لیے ہنسے گا مٹھائی تقسیم کرے گا نا کہ بیٹا ویسے بیمار ہے تو یہ بڑا غم ایسا تھا جس نے چھوٹے غم کو بلا دیا ٹھیک ہے اب ادھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تکلیف دی تھی پتا کے بعد شکست بھی ہو رہی ہے مال غنیمت بھی چلا گیا بندے بھی شہید ہو گئے تو غم زدہ تھے یا نہیں لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا غم دیا جس نے سب غموں کو بھلا دیا وہ غم کیا دیا کہ میرے حضرت کی شہادت کی خبر کیا ہو گئی مشہور ہو گئی کہ گیندا محمد القد کو تل. بڑا ذرا کسی شیطان نے یہ پا پھیلا دی کہ محمد کریم شہید ہو جائے جب اتنا بڑا غم آیا تو اس نے پہلے غموں کو بھلا دیا نہیں آپ ساری نگاہ اسی غم پہ تھی پھر جب کچھ دیر کے بعد پتا چلا کہ آقا کیا ہے زندہ ہے ہاں ہا. جگ مرے جگ پال نہ مرے ہاں ہا. کہ ہمارا بھی معاملہ ہے سنجھی کا بھی معاملہ ہے. ہے جگ مرے جگ پال نہ مرے حضرت جگ پال دلنے. تو جب یہ حقیقت آ کہ حضرت کیا ہے زندہ ہے تو صحابہ کرام خوش ہوئے ہو گئے یا نہیں کیونکہ یہ غم ایسا تھا جس نے سب غموں کو بھلا دیا جب پتہ چلا کہ یہ غم حقیقت میں تھا ہی نہیں حضرت زندہ ہیں تو پھر سب خوشی ہی خوشی ہو گئی اب یہ معنی مجھے بڑا پسند ہے دیکھو غم غم مان بس بدلہ دیا اللہ نے تم کو بڑے غم کا یہاں غم کا میرے کہا کرو بڑے غم کا یہ بڑا غم کون تھا حضرت کی شہادت کا بے غم من بدلے دوسرے غموں کے گئے کیوں دیا تاکہ نہ غمگین ہو اوپر اس کے ہو گئی چلو گیا تو گیا مال غنیمت کہ حضرت جو زندہ ہے بلا ما صاحب بکم چلو سکر شہید ہو گئے ہو ہاں گئے چلو جگ مرے جگ پال مرے جگ پال تو زندہ ہے اب بات ہی سمجھ نہیں تمہیں یہ بانا پسند ہے نہیں تو قرآن پاک ای نقطے ہیں تمہیں تمہوڑوں روپیوں سے بھی زیادہ نقطے مل رہے ہیں قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کرو ہاں? آ, پہلے ہمارا یہ حال ہوتا تھا کہ قرآن پاک کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی ہمارے علاقے کا ایک بڑا منت کی فلسی مولوی تھا اس کے سامنے جو رکھا گیا نا آد آد ان پھل موری کا وہ کہنے, یہ تو کہا مجھ کو نہیں آتا اس کا وہ مولوی بڑا منت کی فلسو اس کو قرآن کا معنی نہیں آ رہا کس کا برآد اس کا معنی نہیں آ رہا تو انسان ایسا منت کی فلسطی تو نہ بنے کہ اللہ کی کتاب کوئی نہ پڑھیں ادھر محبت ہی نہ لگائے اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت لگاؤ اس کے معنی ہم جو اللہ کی کتاب ہے سمجھے؟ یہ عجیب نقطے ہیں تمہیں نہیں ملیں گے بات کے اندر ایک ساتھ ہی ملا مجھے کہنے لگا ہم لوگ عربی سیکھ رہے کون سے لوگ آتے عربی سیکھ رہے ہو یہ جی جدید سیکھ رہے ہیں میں نے کہا قرآن حدیث کو مروڑ رہے ہو نا بھائی قرآن حدیث کی لوگ قدیم ہے یا جدید ہے جب جدید رغت عربی کا سیکھ رہا ہے تو قرآن حدیث کو مروڑ نہیں رہے یعنی ساری عربی بولیں گے لیکن کیا بولیں گے غلط بول غلط بولتے یہ بھی انگریزوں کی ایک سازش ہے کہ جدید عربی کو اتنا عام کر دو کہ قرآن حدیث والی عربی ختم ہو جائے یہ بھی سازش ہے لوگ نہیں جانتے یہ خیال کرنا سیکھنی ہے تو قدیم عربی سیکھو وہ بھی قرآن و حدیث کے بعد سمجھے تو جو قدیم عربی کا تو ماہر ابو جہل بھی تھا لیکن وہ قرآن کا ماہر نہیں تھا قدیم عربی کا محبو تھا وہ قدیم کیا اور جدید تو انگریزوں کی پھیلائی ہوئی کسی کھاتے میں بھی نہیں ہے وقت ضائع کر کرنا ہے اس کو تو زیادہ قرآن حدیث کے کتاب لگاؤ ہم بھی پڑھاتے تھے چھوٹے تھے عیسا ہو جی پڑھاتے تھے عیس من انتا او من ان جی من وہ تو میں وہ ڈنڈا کیسا جی کو چاہیے کہ ایسے وقت ضائع نہ کرے زیادہ وقت قرآن حدیث کو دے دیکھو جی انزل علیکم غم اضال غم اللہ تعالیٰ نے ان کے غم کا ازالہ ایسے کیا کہ صحابہ کرام دے خشک خردہ بھی تھے بظاہر ستر شہید بھی سامنے ہیں پریشانی پہ پریشانی ہے تو اللہ تعالی نے ان کو اونگ دے دی کیا دے دی؟ اونگ وہ کھڑے کھڑے جی میدان جنگ کے اندر وہ تو خیر بھاگ رہے تھے مشرقین ان کو اونگ آ گئے تھے اور ایسی اونگ آئی کہ حضرت طلحہ کے ہاتھ سے تلوار بھی گر پڑی تین دفعہ تلوار گر پڑی ایسی اونگ تو اونگ کے آنے سے ایک سکینہ حاصل ہوا کیا حاصل ہوا سکینہ حاصل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل اطمینان ہو گیا تو اونگ کے ساتھ سکینہ آتا ہے انسان ذرا مطمئن ہو جاتا ہے میں تو ادھر آپ کو پڑھا کے ایسے سو جاتا ہوں کمرے میں کھانا کھاتا ہوں لیکن خان پور جب میں پڑھاتا تھا نا تو اکثر ایسے ہوتا تھا پڑھائی سے تھکا ماندا چار گھنٹے پڑھا دے خان پور سے میں سفر کرتا ظاہر پیر کا لیکن جوانی تو تھی سمجھے آج سے میں پندرہ بیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو سفر کرتا نا تو جب ہائس کے اندر بیٹھتا میرے لیے کوئی کار مار نہیں ہوتی تھی کہ کہوں وہ کار کی پہنچاتے تھے نہیں عام گاڑی پہ آتا ان گاڑی پہ جاتا تھا کرایہ بھی اپنا ہوتا تو ہائیسٹ کے اندر جب میں بیٹھتا تو اونگ آ جاتی تو ہمارے آدھا گھنٹہ کا سفر ہوتا اکثر اونگ کے اندر گھر پہنچتا بالکل ٹھیک تھا وہ اونگ من ہو جاتا یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یہ چیز دیکھو ہدا لم پھر اتارا اللہ نے تمہارے اوپر باد ہم کے امن کو وہ امن کیا تھا لواسن بدل لکھو امنتا سے بدل ہے لواسن امن کیا تھا ایک اونگ کی صورت میں تھی اونگ جانتے ہو نا ایسے ایسی اونگ کی صورت میں تھی جو ڈھانپتی تھی ایک گراؤ کتب میں سے فتن کے کو مسلمین ڈھانپتی تھی ایک گراؤ کتب میں سے مسلمین کو کیا جی؟ مسلمانوں میں تو اونگ آ گئی لیکن جو منافق تھے نا اکثر منافق جو چلے گئے نا تو کوئی بچے کچے رہ گئے اور پھر مسلمانوں کی شکاست سن کے ابو سفیان بھاگ دیا تو دوسرے منافق بھی آگے ہوں گے وہ مدینہ قریب تو ہے نا وہ منافقین کو اونگ نہیں تھی وہ کس کس کی بدگوئیں کرتے تھے کہنے رہے کہ دیکھو یہ ہماری بات نہ مانی گئی منافع کہتے تھے کہ جنگ کہا ہو بدینے کے اندر ہو نہ تو کہنے لگے دیکھو یہ ہماری بات نہ مانے گی شکاست ہوئی یا نہ ہوئی یہ کہتے تھے بتائے جی پتم قد اہم ہوم یہ منافقین لکھو پہلے طائفہ کے نیچے مسلمین اس طائفہ کے نیچے کیا ہے منافقینافقین لکھو اور ایک گروہ تھا منافقین کا تحقیق فکر میں ڈالا تھا ان کو کی جانوں نے وہ گمان کرتے تھے ساتھ اللہ کے نہ حق غیر اللہ کمنا نہ حق گمان کرتے تھے ساتھ اللہ کے نہ حق گمان جاہلیت کا وہ کیا کہتے تھے یقول حل من منل من منشای شکوا اجمالی قانون کے نیچے کو شکوا جماعت تفصیلی آ جائے گا کہتے تھے کیا ہے واسطے ہمارے اس جہاد کے معاملے سے کوئی اختیار کیا ہے واسطے ہمارے اس جہاد کے معاملے سے کوئی اختیار بھیا ہمارا تو کوئی اختیار نہیں جہاد کے معاملے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہمارا اختیار ہوتا تو فتح ہوتی وہ کہنے لگے کوئی اختیار نہیں کل جواب شکوا آپ فرما دیجئے ہاں ہاں باقی تمہارا اختیار کوئی نہیں سارے اختیار کس کے پاس ہیں کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس کل جواب شکوا آپ فرما دیجئے بے شک اختیار آج سارے اللہ کے ہیں آپ منافق ایک لفظ کہتے تھے کہ ہلنا مینالمر منشائے اس کا زہری معنی تو ٹھیک تھا ظہری معنی ٹھیک نہیں تھا تو کہنے لگے بھائی ہمارا جنگ کے معاملے تو کوئی اختیار نہیں اختیار سارے کس کے بعد ہیں اللہ کے پاس زہری معنی ٹھیک تھا لیکن دل کے اندر معنی غلط لیتے تھے وہ کیا دیکھو جی ہماری بات سن مانی گئی ہم نے کیا کہا تھا کہ مدینے میں جنگ ہو ہماری بات نہ مانی گی ہمارا کوئی اختیار تھا ہمارا اختیار ہوتا تو فضا ہوتی مدینے کے اندر بیٹھ کے جان کر کے اب ظاہری طور پہ من منال شاہ کا اور مانا تھا کہ اللہ کے اختیار ہے ہمارا اختیار نہیں اور باطن ان میں کیا منع مرا لیتے کہ ہماری رائے پہ عمل نہیں کیا کہ ہماری بات بھی مانی گئی اپنی مرضی کی ان لوگوں نے تو یہ معنی صحیح یا غلط اعتراض ہے اچھے ہے کوئی یو فون افی انشن چھپاتے ہیں اپنی دلوں کے اندر وہ چیز جو نہیں ظاہر کرتے واسطے تیرے وہ کیا چھپاتے ہیں اس کی تفصیلات یقول شکوا تفصیلی دل میں یہ ارادہ رکھتے تھے کہ اگر ہوتا واسطے ہمارے اس جنگ کے معاملے سے کوئی اختار تو نہ قتل کیے جاتے ہم اس مقام پہ یہ اگر ہماری رائے پہ عمل کیا جاتا تو ہم ادھر قتل نہ کیے جاتے ہم قتل نہ کیے جاتے کیا منافق قتل ہوئے تھے بھئی یہ شبو کر سکتے ہو نا کہ منافق تو قتل نہیں ہوئے تھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اسٹار ہوتا تو ہم نہ قتل کیے جاتے کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ او سو خزرج کے جو دو قبیلے تھے نا تو خزرت کا سردار کون تھا عبداللہ بن عبائی تو خزرج کے قبیلے کے کوئی بندے شہید ہوئے یا نہ ہوئے مومن مکل تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ قتل کیے جاتے نہ ہمارے آدمی نہ قتل کیے جاتے یہ مطلب ہے ورنہ منافق تھوڑے قتل ہوئے کہتے ہیں اگر ہوتا واسطے ہمارے جنگ کے معاملے سے کوئی اختیار نہ تل نہ ہوتے کل تم تھی گم جواب شکوا پہلے اجمالی شکوا تھا اور اس کا جواب پھر اب تفصیلی شکوا ہے اور اس کا جواب ہے آپ فرما دیئے جو ان کو بھی موت اپنے وقت میں آ کے رہتی ہے آتی ہے نہیں میں اگر ہوتے تم اپنے گھروں کے اندر لارا زینا البتہ نکل کھڑے ہوتے بارہ گامان نکل کھڑے ہوتے البتہ نکل کھڑے ہوتے وہ لوگ کہ کوتے علیہ کت مقدر کیا گیا ان کے اوپر قتل ہونا اللہ کی تقدیر میں جس کے بارے میں قتل ہونا مقدر ہوتا ہے نا تو ضرور اس جگہ کے اوپر مر جاتا ہے قتل ہو جاتا ہے تو لباراز کا منع پھر سمجھو البتہ نکال پڑتے وہ لوگ کہ مقدر کیا گیا ان کے اوپر قتل ہونا اللہ مزاج ہم اپنے میدان کی طرف اپنے پڑاؤ کی طرف اپنے میدان کی طرف چاہے تو مدینے میں لڑتے لیکن جن کی شہادت اوہ میں لکھی ہوئی ہے وہاں ضرور پہنچتے اور وہاں شہادت ہوتی ہوتی اللہ کی طرف سے ہے ہمارے ہاں پہلے طالب پڑھتے تھے غیر ملکی بھی پڑھتے تھے اب تو کنٹرول ہے نا تو غریب طالب ایک تھا تو تھا بھی دوسرے علاقے کا وہ جمعہ کے دن ساتھیوں کو کہنے لگا ہمارے ہاں پنج نند ایک بڑی نہر ہے وہاں غصول کرنے جائیں حالانکہ کبھی نہیں کیا غصول کرنے تو ساتھ ہی کہتے ہیں ایسے دوڑتا دوڑتا جا رہا تھا خوشی کے ساتھ غصول کرنے جا رہا ہیں جب وہاں پہنچا نا تو اس کو تیرنا نہیں آتا تھا بس وہ کپڑے اتار کے یہ باندھی کپڑا شپڑا بند گیس سے جو ہوتا لگایا شہید ہو گیا القریب وہ شہید ہیں نا اب دیکھو موت کیسے اس کو بھگا کے دے تھی جب موت کا ایک وقت تھا وہ جگہ معیم تھی تو موت کیسے بھگا کے لے جاتی ہے ہم نے دیکھو جی والی اللہ کی سدور حکمت مغلوبیت حکمت مغلوبیت اللہ تعالیٰ <تصفح> نے جو تمہیں ظاہر مغلوب کیا ہے نا مغلوبیات کی حکمت یہ ہے کہ کھرا کوٹا واضح ہو جائے بھئی آپ ایک زرگر کے سامنے سونا لے جاتے ہیں زر لے جاتے ہیں زرگر کے سامنے وہ کیا کرتا ہے وہ سونے کو اپنے سانچے میں برتن میں ڈالتا ہے اور آگ پہ جا چڑھا دیتا ہے اس پہ پرکھنے کے لیے کہ سونا خالص ہے یا غلط ہے سمجھے وہ جب پگھلتا ہے نا سونا تو اس کا کھوٹ موٹ بیل بن جاتا ہے جل جاتا ہے اور خالص سونا ہو جاتا ہے جب سونے کا خالص سونا تکلیف کے ساتھ ہے یا نہیں آگ پہ پگھلاؤ اور کرا علیحدہ ہو جاتا ہے پھوٹا علیحدہ تو مسلمان جو ہے نا میرے محترام وہ بھی اسی طرح ہے ان کے ساتھ منافع شامل ہوتے ہیں لیکن جب تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف کے اندر کرا علیحدہ فوٹا علیحدہ ہوتا ہے تو سمجھا نہیں طالبان کی جب حکومت تھی ہمارے دوست تھے بھی شاگرد بھی تھے تو حکومت کے دور ہم گئے وہاں ملنے جلنے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے پہچانا ان کو حکومت کے اندر اچھے اچھے عہدے ملے ہوئے تھے کئی کئی میرے شاگرد بھی تھے لیکن منافق تھے میں نے ان کو بالکل پرکھ لیا تھا سمجھا کہ طالبان کے ساتھ نہیں ہے کوئی میرے شاگرد بھی شامل تھے ان کے اندر کتنا چوک لگتا ہے داڑی بھی ہوں مولوی بھی, بھی ہوں حکومت کا عہدہ بھی ملا ہوا ہو پھر بھی منافقانہ طور پہ سے یہ تو ہوتی ہیں تو میرے عزیز تکلیف جب آئے نا تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کھرا کون ہے فوٹا کون ہے حلوے کھانے کے لیے تو سارے جمع ہو جاتے ہیں مناسب بھی اور محبی بھی جمع ہو جاتے ہیں تکلیف میں پتہ چلتا ہے دیکھو جی تو اللہ تعالی نے یہ مغلوبیاں عزیز تکلیفیں دی تاکہ کھررے فوٹے پرکھے جائیں اب وہاں پرکھے گئے یا نہیں وہ منافق جو ملے جلے تھے اگر وہ پتہ ہو جاتی تو وہ بھی ساتھ و مال غنیمت لے جاتے نا اور صحابہ کیا سمجھتے کہ یہ کیا ہے پکے مومن اب انہوں نے بکواس بازی شروع کر دی نا تو اب پتہ چل گیا یہ کون ہے منافق ہے یہ پتہ چل گیا یہ کھرے منہ میں یہ حکمت مغلوبیات تاکہ آزمائے اللہ تعالی اس چیز کو جو تمہارے سینوں کے اندر ہے اس کے نیچے لکھو منال اخلاص بن نفاق پتہ چلے اخلاص کس میں ہے نفاق کس میں ہے معافی صدور کم کے نیچے کا لکھنا ہے منال اخلاص بن نفاق تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تمہارے سینوں کے اندر ہے اور کہاں کے کہ کھرا کر دے صاف کر دے اس ایمان کو ماں کہنی چلی لکھو ایمان اور کہاں کے کہ کھرا کر دے اس ایمان کو جو تمہارے دلوں کے اندر ہے بساوش سے بھائی سونے کو جب گلاؤ گے آگ لگے گی کھررا ہو جائے گا یا نہیں وہ میر کو چار ختم ہو جائے گی تو مومن آدمی کو جہاد کے اندر تکلیفیں آتی ہیں تو اس کا ایمان زیادہ کھرلہ اور پختہ ہوتا ہے نہیں جی؟ زیادہ کھڑا ہوتا ہے زیادہ پختہ ہوتا ہے تکلیفوں کے ساتھ ان اللہ علیہ ان کم تسلی منہ میں نہیں آپ دیکھو اللہ تعالی بار بار تسلی دے رہے ہیں بے شک جو لوگ پھرے تھے تم سے یعنی منہ مو موڑ کے بھاگے تھے جس دن بلی دو جماعتیں سوائے اس کے نہیں لغزش دی تھی ان کو شیطان نے بس ہو اس کے کہ کسب کیا انہوں نے کیا کسب کیا تھا وہ مورچے کو چھوڑا تھا نہیں تو نافرمانی ہو گئی تھی نا چاہے اجتہائی ہوئی اجتہادی ہوئی لیکن نافرمانی ہوئی نا وہی اجتہادی تھی بس وہ بعض انہوں نے لیکن وہ غلطی ان کے سر پہ باقی ہے یا اللہ نے معاف کر دی ہے قد اللہ کہ پہلے بھی ایک دفعہ اعلان ہو چکا ہے اور البر تعیم معاف کر دیا اللہ نے ان سے اعلان لام تاقی دیا قد تحقیق کیا ماضی میں تحقق ہے بے شک اللہ بخشنے والے ہیں حوصلے والے ہیں سمجھا جی صحابہ کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے افو کا اعلان ہے نہیں تمہارے لیے ہے تو اس پہ میرا ایک فارسی شعر ہے ایک فارسی شعر صحابہ جملہ برہک دام محبان محمد قام عقیدہ رکھو صحابہ تمام کر رہے ہیں باتیں اور محمد کریم بھی محب ہے عاشق ٹھیک ہے صحابہ جملہ برحک داں محبان محمد خان کے در تنظیل پہرے شاہ موافات و رضا احمد کہ قرآن میں ان کے لیے موافع رضا ہے اف کا اعلان ہے جا بجا کس کا اعلان ہے اف کا اور رضا کا اعلان ہے رضا رضاک کہاں رضی اللہ وہ بتا تو شاہ جا بات ہے سم تو یہ میری کتاب ایرانیوں کو بھی فائدہ دے گی ایران کے اندر کیونکہ کتاب کے اندر تو آدھے آدھے فارسی اشار ہیں نا عربیوں کو بھی فائدہ دے گی عربی اشار بھی ہیں شیراکیوں کو بھی فائدہ دے گی چار زبانیں ہیں عربی ہے فارسی ہے اردو ہے سیراکی ہے اور اس کی میں نے نسبت کس کی طرف کی ہے اپنی کتاب کے سردار دو جہاں شفیع المضر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, طرح کی ہے جن کے عشق میں میں نے یہ کتاب لکھی ہے ہاں ان کے عشق میں لکھی ہے اس بات کے اندر بھی میں نے شعر لکھے ہیں آپ کو دو شعر سناتا ہوں تاکہ بھی آپ عاشق مصطفیٰ بن جائیں پکے بنو گے یا نہیں میرے عش کے رواں عشق محمد ہی کے صدقے ہیں حضور کے عشق میں عشق رواں ہیں وہ عشق ہے یہ کیا ہے عشق ہے میں آنسوں بہا رہا ہوں حضرت کے عشق صدقے میرے عشق کے رواں عشق محمد ہی کے صدقے ہیں انہی کو آپ ہی کی ذات سے منسوب کرتا ہوں حضرت کی دار سے منسوب کرتا ہوں فتح کارو سیارو ہوں طلب ہوں میرے اپنے عمل کچھ نہیں ہے میں فتحوں کا پتلا ہوں میں روح مجھے تو حضرت کی شفات کے اوپر امید ہے یا نہیں ہے آہ! کوئی عمل نہیں میرا قطا کارو سیارو تلب گارے شفات اپنی لیواول الحمد کے سایہ میں چہتا ہوں کہ قیامت کے دن ہمیں لیواؤ الحمد کے سایہ میں جگہ حضرت کا جو جھنڈا ہوگا نا جس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کے آخر تک نبی ہوں گے وہ کون سا جھنڈا ہوگا لیواول ہمد بھی یادی آدم و من کا بلا حق تو ہمیں لیواول حمد کا سایہ مل جائے ہے آمین کہہ رہے بریریوں کے سامنے جب میری کتاب بھی تو بریری کہنے کوئی مول منظور وہاں بھی تو نہیں ہے کون کہتا ہے جو بندی ہے ہلوے کے آشک کہ آشیکلے کے مجنون ہیں جیسے میں نے کہا نا لہرنا تھے دو مجنو سے ایک حلوہ کو کیا تھا خون دینے والا تھا